أعوذ بالله السمين العليم من الشيطان الرجيم ونحن به ونفه ونفه لن يستنقف المصيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستخبر فقط يحشرهم إليه جميعا لئیستن کی فل مسیحز آر نہیں محسوس کریں گے مسیح بیتا بنوری للہ کہ وہ اللہ کے بندے ہوں المقرابون اور نہ ہی مقرر فرشتے کوئی آر محسوس کریں گے ومینسن کی فن عِبَادَتِهِ ہی وہ اور جو اللہ کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے شروح الے ہی تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کرے گا پچھلی آئے سے اللہ سلطانہ تعالی نے یہود کے بعد نسہارا کے شبوہار اور ان کے اضالے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے تو اس آیس میں اللہ تعالی نے عیسائیوں کے شبہ کا بھی غلط عقیدے کا بھی رد کیا ہے اور مشرقوں کے عقیدے کا بھی رد کیا ہے کیونکہ عیسائی عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور فرشتوں کو مشرق لوگ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے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 لن کتاب سورہ صاحب کے شروع میں کہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نہ ما اوحا اپنے بندے کی طرف رہی کی سورہ نجم نے اسی طرح معراج کا واقعہ سبحان اللہ ہی وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی <تصفح> یعنی عزت اور شرف کے مقامات پر اللہ سبحانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ عبد کہہ کر پکارا ہے بندہ کہا ہے اسی طرح سورہ جن میں انہیں وہ نہیں مقامہ ابز اللہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو کے اللہ کو دعا کرتا ہے پکارتا ہے دعا کے وقت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 جو ایسا کراگر گا ہوں گے ہی جميعا تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کو اپنی طرف اکٹھا ان قریب کرے گا قیامت کو اللہ تعالی نے جہاں پر بھی کہا ہے قریب ہی کہا ہے اور پھر کہا ان یارو نہ ہو گئی یہ اس کو دور سمجھتے ہیں جبکہ ہم اسے بڑا قریب سمجھتے ہیں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 مرنے سے پہلے پہلے بندہ توبہ کر لے موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے وہ قریب ہی توبہ ہے <متحدث> <متحدث> کیونکہ اللہ کے لیے تو قیامت بھی بڑی قریب ہے تو بندے کی زندگی جی تو کچھ بھی نہیں سیاح شروع ہوں گرے تو ہم قریب اللہ تعالیٰ اپنی طرف اکٹھا اچھا کرے گا اللہ امن واہ رسفالے آج تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے پی وکی تو اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا وہ عظیب اور اپنے فضر سے ان کو کچھ زیادہ بھی دے گا وہ امین اور رہے وہ لوگ جنہوں نے آر محسوس کی اور تکبر کیا فعی فیو عرضی بہم آزاد تو وہ ان کو دردناک الم ناک آزاد دے گا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 اور پورا پورا ازر دے کر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافی بھی ان کو درجات دیں گے ازر دیں گے بڑھا چڑھا ان کو ازر دیا جائے گا اور وہ لوگ جو تصور کرتے رہے اور اللہ کے بندے ہونے میں اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتے رہے ان کو دردناک آغاز دیا جائے گا جا اب یہاں دیکھیے کہ ایمان اور امل صالح دو چیزیں ذکر کی ہیں اور اس کے مقابلے میں دو چیزیں نکلتی ہیں استقبال اس آر اور تکبر یعنی ایمان اور عمل صالح کے منافی ہے اللہ کی بندگی سے آر کرنا اور تکبر کرنا یہ ایمان اور عمل صالح کا متباد ہے ودون الحمد للہ کا ولیم والا نصیرہ اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست یا مددگار نہائیں گے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے وہ انجل نا نورمدینہ اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام تر کفار منافقین یہود نسارا اور مشرے ان سب کے عقائد کا رد کیا ان پر دلائل قائم کی کیے حجت قائم کی ان کے شکوک و شبوہات کی بھی مکمل طور پر تردید فرما دی تو اس کے بعد اس آئس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت اللہ سخانہ مطالعہ دے رہے ہیں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 ناپا بند کرنے والی گلی کہ تمہارے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی ہے ہم نے حق کو واضح کرنے والا لو یعنی قرآن مجید قرقان حمید نازل فرما دیا ہے جو انسانوں کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے کے آتا ہے اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے تو اب اس پر ایمان لے آؤ فمب اللہ آمَنُوا بِاللَّهِ بلّہ بِهِ تو پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور بِهِ اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا فاعد رحمتی من ہو تو عنقریب ان سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا وہ اور خاص فضل میں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 یس وہ آپ سے فتوا پوچھتے ہیں فتوا مانگتے ہیں کہتی اللہ تعالیٰ تمہیں کال کے بارے میں فتوا دیتا ہے انی مرغ حالت کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے بات جائے لئی صلاح والد جس کی کوئی اولاد نہ ہو وال تم اور اس کی ایک بہن ہو حقیقی بہن یعنی ماں باپ دونوں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے بہن فلاح نس کو ماتا تو اس بہن کے لیے میت مرنے والے کے سرکے میں سے آتا جتنا بھی ترکا وہ چھوڑ کے گیا اس میں سے آتا وہ یاری تو اور وہ آدمی اس بہن کا وارث بنے گا اگر بہن مر جاتی دو ہیں بہن اور بھائی بھائی مر گیا تو اس کی جائیداد میں سے آزاد بہن کا اور اگر بہن مر گئی تو اس کی جائیداد مالک اس کا بھائی وہ ہوا یاری سہا اور وہ اس کا وارث ہوگا یب اللہ والد اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو انکان دست نہ دئی پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں فلا محمد اگر بہنیں دو ہوں بھائی کو اس ہو گیا ہے تو مرنے والے کی جائیداد میں سے دو دہائی ان بہنوں کا ہے وہ ان کا اور اگر بہن بھائی ملے جلے ہوں تو لاکاری مثلا حکر ان تو لاکاری مثلا حکر ان یعنی مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہوگا دو عورتوں کے حصے کے برابر مرد کو ملے گا اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کر بیان کرتا ہے کہ ہی تم نہ ہو جاؤ واللہ بک الشین علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سورت کی ابتدا اللہ تعالی نے تخبے کے حکم سے کے بعد انوال کے حکم سے کی تھی پہلے تخبے کا حکم دیا اور پھر اسی طرح نکاح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 تو اب آخر میں انہیں احکام کے ساتھ سورت کا اللہ تعالیٰ اختتام فرما رہے ہیں سورت کے درمیان میں مخالفین کے ساتھ مجادلہ اور ان کی تردید ہے اور میں پھر وہی بات ترکے کے تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کرتی ہے وہ بہنیں اور بھائی جو ماں کی طرف سے ہیں احیاتی بہن بھائی ان کا حصہ وہ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 لیکن ماں باپ نہیں یہ کلالا کہلائے گا اولاد نہیں ہے کہلائے گا اب کلا کے بہن بھائی موجود ہوں تو پھر اس کو حصہ ملتا ہے کیونکہ اولاد میں اگر بیٹے موجود ہوں بندے کی نسل میں بیٹے موجود ہوں چاہے بیٹے چاہے پوتے چاہے پڑپوتے نیچے تک اس کی نرینہ نسل اگر موجود ہو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 تو اصحاب الخروس کو جن کے حصے مقرر ہیں ان کے حصے مل جائیں گے باپ کا حصہ مقرر ہے چھٹا وہ اس کو مل جائے گا پھر جو مال باقی بچے گا وہ دوبارہ بات کو مل جائے گا اگر میش کی اولاد بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہوں تب بھی بات دوبارہ حصہ لے لے گا آخابا بن کے تو اب ایسی صورت میں جب فرا بھی نہیں اور اصل بھی نہیں تو پھر ایم اللہ کی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 تو اگر ایمی موجود ہے بھائی تو اللہ کی بھائی کو نہیں ملے گا اور اگر ایمی بھائی نہیں ہے تو پھر اللہ کی کو ملے گا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اگر بہن ہے اللہ کی یا ای اکیلی اس کو ملے گا میت کے سرکے میں سے نصف آدھا نسف اس کو ملے گا اگر بہنیں دوڑ یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ملے گا دو تک اور اگر ان بہنوں کے ساتھ بھائی بھی موجود ہے تو پھر میں کا سارا طرح ان بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا لدا کری وقت پھر یہی سے اصول کے مطابق کہ عورتوں کی نسبت مرد کو ڈبل دیا جائے اور اگر صرف بھائی ہو بہن نہ ہو بھی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 مذکر مرد موجود ہے تو بہن بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ کہیں تم گبراہ نہ ہو جاؤ وہ اللہ بک شین عظیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے باشا, سبحاندر, سبحاندر, سبحاندر.